وظائف ہے کیا, کیا وظاہ پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا نا سبحال کیا واقعہ نئی دریافت ہے تو آپ کی کیا وضاف پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا نا ماض اللہ کیا وظاہر پڑھنے سے ہم اللہ کو اپنے قابو میں لے لیتے استفر اللہ جنہوں نے یہ لکھا اس سے توبہ کی کیا اللہ تعالی جو ہے ساری مخلوق اس کے قابو میں اللہ قبارک و تعالی کو قابو میں لینا ماض اللہ کو یہ چیز ہے کہ جس کو آپ نے قابو کر لیا ایسا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے علم کلام ساری باتیں علم کلام یہ ہیں کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں عام عمومی الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے یہ بھی اللہ کے شان کے منات اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ علم و قدرت سے جو بے کم پڑے لکھے ان کو ذرا دشواری ہوگی ارے بھائی ہم تو سب چل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور نازر ہے اس کی اردو یہ ہے ادب کا پاس یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد اور موجود ہے کیا لفظ استعمال کیے جائیں اپنے علم و قدرت سے اللہ تعالی ہر جگہ شاہد اور موجود ہے یہ نہیں کہ حاضر ہے ایسا نہیں ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے برطانیہ کا دور تھا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ کسی کوٹ میں گئے گواہ دینے کے لیے جج نے ان سے کہا جیسے وہ مسلمان جب آئے تو اس سے وہ اپنے حلف پڑھواتے جج تاکہ وہ جھوٹ نہ بولے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہیں گے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں مولانا کا یہ تو میں نہیں کہتا تو انہوں نے کہا پھر آپ دوائی دینے کے لیے کیسے آ گئے انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے شان کے لائق نہیں میں یہ کہوں چونکہ جج انگریز تھا تو مولانا نے بڑے پیار محبت سے سمجھایا یہ جو کوٹ منشی ہوتے ہیں ان کو اردو میں کہتے ہیں نازر عدالت ناظر نازرمند دیکھنے والا عدالتی کاروائی کاغذات کو جو دیکھتا ہے جس کو ہم منشی کہہ دیں آج کل تو یہ نازر عدالت آج کل تو مجسٹریٹ وہی کمبک ہوتا ہے وہ اندر بیٹھا ہوتا ہے پاور تو سب اسی کے پاس ہوتا جیسا الٹا کرنا سیدھا کرنا سب وہ کر دیتا اس کو اردو میں کہتے ہیں نازر عدالت مولانا نے پوچھا یہ کون انہوں نے کہا ان نازر عدالت کا اس کی تنخواہ کیا ہے پرانا زمانہ ان کا اس کی تنخواہ چھ روپیے بلائی بلائیے آپ کا جو پیون ہے چپرا سے, زائے سے بلائیے, بلائیے, بلائیے فرمائیے عدالت میں سے غائب ہے یا حاضر کہنے کہ عدالت میں حاضر ہے اس کی تنخواہ کیا ہے ان کا چار روپے کہنے لے کہ میرے خدا کو وہ کہلانا چاہتے ہو جس کی تنخواہ چھ روپے اور چار روپے حاضر اور نازر تو جج کی سمجھ میں آ گئی بات کہنے پھر آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ ان کا میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو شاہید اور موجود جانتے میں اقرار کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا تو انگریز جج نے رولنگ لی کہ مولانا یہ کہتے ہیں اس کو حلف مان لیا جائے اس کا ترجمہ سمجھ گئے حاضر کے معنی کیا ہے جو بالکل آپ کے سامنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ اس کو حاضر کہتے ہیں علامہ راغب اسپانی جو لغت کے بہت, بہت بڑے امام ہیں مجید فرقان حمید کی آیات اور لغت کے بہت, بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں علامہ راغیب اسپانی فرماتے ناظر کا معنی یہ آنکھ کا یہ کالا تل ہے جس سے نظر آتا ہے جس کو کہتے ہیں نا خدا نہ خاص ہے یہ اسمارٹ یہ کالا تل اگر کسی طرح امراض سے بہ جائے تو آندھی ہو جاتا ایک جو بوند ہوتا ہے پانی کا غالباً اس کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے یہ کالا جو آدمی کی آنکھ میں ہے اللہ بھی کہتے ہیں اس کو ناظر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب سے جو ہے وہ بری ہے اور جو اللہ تبارک ہماری عقلوں سے ورا یہ کہنا کہ وظیفے سے اللہ پر قابو کر لیا جائے جیسا کام کرا لیا جائے ارے بھائی کوئی جنات یا کوئی حمزات ہے معاذ اللہ کہ آپ اس کو قابو کر کے جیسا کیا کام لیں یہ لفظ جنہوں نے لکھے وہ توبہ کیجئے اس بات سے ایک بات اب آئیے مسئلہ فلا وظیفہ پڑھنے سے فلاں کام ہو جائے گا جبکہ تمام کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں وضاحت فرمان